اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسی رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہ اٹھالا جاتا